بسم اللہ الرحمن الرحیم <حاکت> سیرت جو آپ سن رہے تسلیم کی سلسلے وار تو اس میں میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ صرف سننے کی چیز نہیں ہے بلکہ اس میں بصیرت بھی ہے سیرت کے ساتھ ساتھ زندگی میں معاملات کو ہم کس طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں یہ جی ساری چیزیں اسلام کی اشاعت کے لیے تو ہے لیکن خود زندگی میں ہمارے جو رویے اور معاملات ہوں ان کو ہم کس طرح سے کنٹرول میں کر سکتے ہیں ہم حضور اقبر سے یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور یہ سب یہی ہے سنت, سنت سنت کا جو تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم کچھ مخصوص چیزوں کو سنت سمجھتے ہیں یا وہ نماز کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں ان کو ہم سنت سمجھتے ہیں یا جو سنت ادا کر لیتے ہیں مسلمان مسلمان ہونے کے لیے کہ سنت ہوئی ہے فلاں صاحب کی تو اس کو سنت سمجھتے ہیں لیکن سنت نام ہے اس پورے زندگی کا اس پورے طریقۂ کار کا جورہ روشنی کیا زندگی میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے اور جس طرح سے بھی حالات کو آپ نے موڑا ہے کنٹرول کیا ہے یہ سارا کا سارا سنت ہر چیز حضور کی دشمنوں کے مقابلے میں کس طرح سے ماہد آرائی کی, کی کیسے معاہدے کیے ناکام کس طرح سے کیا سازشوں کو یہ ساری چیزیں سنت ہیں سیکھنے کی چیزیں ہیں ان سب کو سنت کہا جاتا ہے سنت کہتے ہیں حضور اقبال کے طریقے کا جو آپ کا طریقہ ہے زندگی کے ہر معاملات میں ہے طریقہ صرف یہ نہیں کہ نماز کے بعد دو رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی بس یہی سنت ہے بلکہ پورا طریقہ جو حضور کی زیرت زندگی کا ہے مخالفوں سے پیش آنے کا اپنوں سے پیش آنے کا دوستوں سے اور دشمنوں سے جو رویہ رکھنے کا حالات کو قابو میں کرنے کا یہ سب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سنتے جائیے ہم حضور اکب وسلم کی زندگی کے کس موڑ سے کیا رہنمائی لے سکتے ہیں سورج ہیں حضور اکبو وسلم روشنی ہیں چراغ ہیں قرآن کریم نے ایک جگہ کہا ہے چراغ آپ کو اور ایک جگہ کہا ہے سورج آپ کو دونوں لفظ چراج منیرہ اور ایک جگہ کہا ہے حضور کو سورج سے تشبیح دی گئی ہے دونوں کی اپنی معنویت ہے سورج سب کا ہوتا ہے سورج سے تو حضور کی تشبی یوں ہے سب کا ہوتا ہے اس کی دھوپ سب کے لیے ہوتی جو کواڑ بھیڑ لے اپنے اس کے لیے نہیں ہوتی باقی سب کے لیے ہوتی سورج اٹھتا ہے سورج سودوں کو جگاتا ہے سورج کا ہر رخ یکساں ہوتا ہے اس لیے تو حضور اقوس سورت ہے سورج ہے یہ سورج کھیتیاں پکاتا ہے سورج زندگی کا زندگی کا ماحول برپا کرتا ہے زندگی میں لیکن اب چراغ ہیں لیے کہ سورج چاہے کچھ بھی ہو لیکن اس سے آپ اپنا چراغ نہیں سلگا سکتے وہ اپنے جیسے کئی سورج نہیں بنا سکتا دوسرے چراغ نہیں جلا سکتا لیکن چراغ میں یہ ہے کہ ہر آدمی کا گھر کا چراغ بھی الگ ہوتا ہے اور اس سے وہ کئی چراغ روشن بھی کر سکتا ہے تو زور کی سیرت جو ہے اصل میں سورج بھی ہے چراغ بھی ہے ہم زندگی میں رہنمائی لے سکتے ہیں آپ سے زور تو نہیں بن سکتے ہم لیکن اس سمندر سے چند قدرے بھی اگر اور اس راہ پر چند ذرے بھی اگر ہمارے قدموں میں مل جائیں تو ہماری منزل پانے کے لیے کافی ہے پچھلے ہفتے میں نے یہ بیان یہاں تک چھوڑا تھا کہ حالات یہ ہیں جنگِ خندق جس میں آپ نے کھائی کھو دی خندق کھو دی ہے یاد ہو آپ کے ذہن میں اگر یہاں تک چھوڑا تھا آپ نے کہ اتنا بڑا لشکر جس کو کہیں چوبیس ہزار کا بتایا گیا ہے کہیں تیس ہزار تک کا بتایا گیا ہے یہ سب مدینے کے اوپر ہے سر کے اوپر کھڑا ہے اور صحابے کے کا عالم یہ ہے کہ صرف تین ہزار کی تعداد میں ہے سخت سردی کا موسم ہے بھوک اور پیاس کا عالم ہے اندرونی طور سے سازشیں ہیں حضور کے خلاف پروپیگنڈے ہیں اس سے پہلے جناب عائشہ صدیقہ کا ایک واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے حضور کو بدنام کیا گیا تھا جناب عائشہ صدیقہ کو واقعی اس کا پیش آیا تھا اس کی تفصیل آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنا مناسب نہیں ہے مگر ضروری ہے انشاءاللہ جب سورہ نور کی تشریح ہوگی تو اس میں واقعی کی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی برحال یہ تھا کہ حضور تشریف لے گئے تھے اب واپسی میں جناب عائشہ صدیقہ رہ گئی تھیں ایک جگہ بعد میں ایک صحابی جناب صفان لے آئے تھے اس تعلق سے منافقین نے ایک پروینڈے کا ماحول بنایا جناب عائشہ کے تعلق سے اور قالِ کریم کی سور نور نازل ہوئی حضور پریشان تھا بہت پھر اس کے کچھ دن بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جناب رضی اللہ عنہ سے آپ نے نکاح کیا جناب زید کی بیوی آپ کے بیٹے بنے ہوئے تھے ان کی تھی تو اس سے ایک پرپینڈا ہوا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا یہ حضور کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا تھا پرپینڈہ تھا اخلاقی طور سے آپ کو کل کیا جا رہا تھا پھر سردی کا موسم صحابہ کرام کی معاشی حالت کمزور فاقے لگے ہوئے تھے کئی کئی ٹائم کے فاقے تھے ایسی حالت میں اتنے بڑے لشکر کا جو مسلح تھا مقابلہ کرنا اور اکیلے حضور قائد اور اندر سے منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد جو مدینہ میں موجود تھی اندر سے بغلی گھو سے تو یہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا کہ ایسے حالات میں حضور کس طرح مقابلہ کرتے ہیں اور کیسے ان کی سازش کو ناکام کرتے ہیں یہ چیز ہے سیکھنے کی اس کے بعد جو واقعات پیش آئے اس سب کو آپ اسی نگاہ سے سنتے جائیے کہ دیکھیے ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ فرشتے کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے بس پھونکوں سے ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی پھر اگر آپ نے یہ مان لیا کہ حضور جو بھی کر رہے ہیں فرشتے کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی رہنمائی نہیں ملے گی میں نے بارہ کہا کہ حضور کے معجزات سے انکار نہیں ہے حور حضور صاحب کی پوری سیرت کو اور کوئی موجزات کی کہانی بنا دے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے موجودوں سے ہو رہا ہے تو پھر آپ کی سیرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں رہتا کیونکہ ہمارے پاس تو نہ کی فوج ہے نہ ہم دکھا سکتے ہیں حضور قدس کو اسوہ بنانا قرآن کریم کا جو دعویٰ ہے کہ یہ اسوا ہیں تمہارے لیے ماڈل ہے نمونہ ہیں جس میں دعویٰ پوشیدہ ہے کہ ان کی کہانی مجزاد کی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک فرد کی پہم کشمکش کی کہانی جس نے کیش کشمکش کی ہے حالات کو ڈھب پہ لایا ہے اور دکھایا ہے کہ ایسے تم بھی کر سکتے ہو نمونہ اسوا بننے کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا اگر قرآنی قرآنی قرآنی قرآنی قرآنی قرآن کریم نے اس کہا ہے لقد کان لقم فی رسول اللہ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ جب بھی کہہ سکتا ہے جب حضور اقدس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی پلاننگ کے ساتھ کیا ہے بے شک اللہ کی مدد رہی ہے یقیناً رہتی ہے لیکن یہ مدد ہر اس کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے وہ لدین جاہدوفینہ لنا دیا نہوم سو لنا کریم یہ وعدہ آپ سے بھی ہے ہر ایک مسلمان سے ہے کہ یہ مدد صرف خاص نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے اگر آپ چاہیں بہرحال یہاں پر اب حضورات کیا فرماتے ہیں بنو قریضہ آپ کو یاد ہوگا کہ مدینہ میں رہتے تھے یہود کا ایک قبیلہ تین قبیلے تھے بنو نذیر بنو کی بنو قریضہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے دو تو قبیلے جلا کیے جا چکے تھے مختصر طور سے اشارے کر چکا ہوں میں کیوں قبیلہ بنو قریضہ بڑا جنگجو قبیلہ تھا مدینے میں رہتا تھا قبیلہ اوس جو انصاریوں کا قبیلہ تھا ان کے ساتھ اس کا معاہدہ تھا بنو قریضہ تھا دوستی کا معاہدہ اور اوس جو تھے حضور کے واحد یعنی مسلمان ہو چکے تھے اور اس ان سے مہادا تھا بنو و تھا یہ اندر مدینہ میں موجود تھا مدینہ کی لوکیشن آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ تین طرف سے پہاڑوں سے لاوے کے پہاڑوں سے دھکا ہوا ہے اور ایک طرف سے کھلا ہوا ہے ادھر آپ نے خدا کھود لی کئی کلو میٹر لمبی یہ تقریباً آٹھ لاکھ مقام میٹر مٹی صاحب کے نام حضور نے کھودی معمولی بات نہیں ہے لیکن یہ پہم کتنے دن میں کھودی گئی ہے بیس روز میں اور تیس تین ہزار صاحب کرام نے اس میں حضور خود شریک ہیں دن رات کی محنت کے بعد عید کھودی گئی ہے اور اس کے بعد جب یہ لشکر پہنچا وہاں تیس ہزار کا اور یہاں مسلمان و تس دیکھ کے دن ہو گیا اب کیا کرنا چاہیے چال سوچی انہوں نے تو ایک روز میں آپ کو آخر میں بتایا تھا کہ وہ کہیں سے جہاں سے خندہ کم تھی وہاں سے گھوڑے گدا کے لوگ آئے تھے ابھی عبدالبدھ اور نوفل وغیرہ اور یہاں جناب علی مرتدا نے کو ختم کر دیا تھا اور پھر نفل لوٹا تھا اور اس کے بعد یہاں ہی پہیدہ سے شاید پچھلا ختم مور رہا پریشان ہوئے اب کیا کیا جائے یہ خندق بیچ میں آگئی اور جو لوگ کوت کے گئے تو ان کا یہ حشر ہوا اب کیسے قبول میں کیا جائے ظاہر ہے وہ بھی ایک جنگی حکمتِ مالی کے مالک ہے خالد بن والی جیسے لوگ موجود تھے بعد میں خالد بن والی تو اسلام کی امانت بن گئے اور انہوں نے اسلام کے لیے وہ کارنا میں انجام دیئے کہ مصرفل جو مشہور ہسٹورین ہیں لکھتے ہیں کہ ہم سکندر اعظم کی فتوحات سے یا نیپولین کی فتوحات سے خالد بن ولید کی فتوحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہیں بہتر یعنی بن ولید کی جنگی مہمات کہیں زیادہ بہتر ہیں جس نے خود اعتراف کیا ہے ان کی تاریخ میں ثانی نہیں ہے ان ان مہمات کے جو خالد بن ولید نے انجام دی لیکن ابھی تک تو کفار میں ہیں تو یہ سارے لوگ موجود تھے بیٹھ کے طے کیا کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے کیسے قابو میں کیا جائے تو رائے یہ بنی کہ بنو قریضہ کو تھوڑا جائے بنو قریضہ جو اندر ہیں مدینے میں جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے اگر وہ باغی ہو جائیں مسلمانوں سے اور اندر سے حملہ کر دیں مسلمانوں پر تو منافقین جو چھپے ہوئے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں وہ ان کے ساتھ ہو جائیں گے اور حضورات اپنی پوری فوج کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گے مجھ سے مقابلے کے لیے خندہ خالی ہو جائے گی اس کے کنارے جو مٹی کے ڈھیر لگے ہیں ان کو ہم پاٹ دیں گے اور ہم اندر سے ادھر سے داخل ہو جائیں گے اور اس دو طرفہ حملے میں تین ہزار مسلمان پیس کے رہ جائیں گے یہ جنگی حکمت مری تیار ہوئی یہ اپنے اختب جو سردار تھا اس کو بھیجا گیا بات کرنے کے لیے بنو قریضہ سے بنو قریضہ کا سردار نہیں تھا مگر دوستی تھی یہودی ہونے کے ناطے اور بڑا آدمی تھا کاب نے اسد یہ بنو قرضہ کا سردار تھا اس کے قلعے پر آیا وہ آپ کو کئی بار کنفیوژن ہوتا ہوگا کہ ایک طرف تو قندک کھود دی گئی ہے کہ لوگ آ جا کیوں رہے بات کیسے ہو رہی ہے یا گھوڑے کیسے کود کے آ تو میں نے آپ کو بتایا کہ قندک خود کھد گئی ہے لیکن ایک لشکر کے لیے کھودی ہے ایک آدھ آدمی کے لیے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہ کوئی گڑھا لگا سکتا ہے نہ کوئی پہاڑی سکتی کسی طرح سے بھی دروں سے یا پیڑوں کے درمیان یا گلیوں کے درمیان ہو کے کوئی بھی آدمی شہر مندر گھس سکتا ہے تو یہ اندر چلے آیا اور آنے کے بعد اس نے بنو قریضہ کے قلعے پہ, پہ پہنچ کر وہاں دستک دی اس کو دیکھ کر کے کاب نے اسد نے دروازہ بند کر لیا سمجھ گیا کہ یہ بھڑکانے کے لیے آ ہے مسلمانوں سے لڑانے کے لیے ہمیں آ رہا ہے دروازہ بند کر لیا مسلمانوں سے معاہدہ تھا لکھت معاہدہ تھا وہ عرب کی روایت تھی کہ جاتے دروازہ بند کر لیا تو اس نے وہاں سے تانے دینا شروع کیے اور اس نے کہا کہ ایک مہمان کی حصے سے آیا ہوں تو یہ شاید تمہیں دروازہ اس لیے بند کر لیا کہ کہیں میں تمہاری پیالے میں شریک نہ ہو جاؤں آخر میں یہود کا ایک معزز شخص ہوں تو مجھے اتنی بھی اجازت نہیں دیتے کہ ایک مہمان کے حسے سے میں تمہارے قلعے میں آ جاؤں اس طرح کی دعائیاں دیں تو اس کو دروازہ کھول دیا اس کو اندر بلا لیا اندر گھس کے اس نے کہا یہ ابن اقتب نے یہ بعد میں سسر بن گیا حد اللہ وسلم کا یہ یعنی اس کر کے اس کی بیٹی کے نام ام امل بن گئی لیکن دشمن تھا اسلام کا مسلمان اس نے آ کر کاب اسد کو بھڑکایا جس نے گاہ میں ایک پورا لشکر سے کے لایا ہوں پورا عرب کا ایک سمندر سے میٹ کے لایا ہوں یہ ایک گولڈن چانس ہے زندگی میں ایسے موقع بار بار نہیں آتے مقابلہ نہیں کر پائیں گے یہ لوگ اگر تم ساتھ دینے کا فیصلہ کرو تو اسلام کا یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور یہودی قبائل جو بنو قریضہ بنو نذیر آپس میں تری بری پھرنا یہ سب ایک ہو جائیں گے ہم اپنی قوت بار کوئی بھی قوت کو پھر حاصل کر لیں گے یہودی ہم ایک جٹ ہو جائیں گے اور اس کے بعد مدینہ پہ ہمارا کنٹرول ہو جائے گا اور یہ تو ایک افسانہ پارینہ بن جائیں گے بھلی بھی کہانی ہو جائیں گے یہ مسلمان یہ موقع حاضر بت جانے دو ایسے کاغذ کے ٹکڑوں سے کیا ہوتا ہے معاہدہ لکھا ہوا ہے معاہدہ چاٹتے رہ جاؤ گے تم کوئی فائدہ نہیں ہوگا واقعہ ہونا ہے ایک نمرا لشکر ہے اس کو جھیل نہیں پائیں گے مسلمان تم ساتھ نہیں دو گے تو تم غداری کے مجرم مانے جاؤ گے تمہیں جھونک سنبھالنی پڑے گی اس لیے بہتر ہے حالات کو سمجھ لو اور تم ان کے ساتھ ہو جاؤ جو لشکر آئے ہیں اور تھوڑی سی طاقت کی پرواہ مت کرو یہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتے ہم یہودی قبائل متحد ہو جائیں گے اور یہ فتنہ جس سال کا فتنہ ہے تین چار سال کا یہ ختم ہو جائے گا بےقوف مت بنو یہ کابل سے کہا اس نے مؤثر الفاظ میں جیسے جیسے کہا کاب ریاست نے کہا کہ تم ایسے بادل لائے ہو مدینے کے دروازے پر جو گرجتے بہت ہیں مگر ان میں پانی نہیں ہم ان کے اس پر وفا پہ بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن کاب نے کہا کہ نہیں جس نے کہو یہ نے کہا کہ نہیں میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ وےفائی نہیں کر سکتے اور یہ کہ اگر ایسا ہوا تو ہم سارے قبائل خیبر سے لے کے یہاں پہ آ جائیں گے تمہارے ساتھ ہمارا جینا تمہارے ساتھ ہمارا مرنا ہوگا ہم تمہیں بے سہارا نہیں چھوڑیں گے تمہیں مسلمانوں کے ہاں تو زخم نہیں پہنچنے دیں گے اس طرح کی باتیں کر کے نرم گرم باتیں کر کے اس نے توڑ لیا بنو قرضہ کو اور بنو قرضہ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں ادھر سے تم لوگ بندوبست کرو اور اس طرح سے اس کتنے کو ہم ختم کر دیتے ہیں معاہدے بعد میں کون پوچھے گا جب معاہدے والے ہی نہ رہیں گے یہ بات کمپلیٹ تیار ہو گئی حضور ابدس کو تو اطلاع ملتی تھی حضور کے جاسوس ہر جگہ رہتے تھے چنانچہ حضور کو اطلاع مل گئی کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہیں غداری پر آماد ہیں بین تو آپ نے قبیل اس کے سردار جناب بن نماز اور قبیل حضرت کے سردار جناب صادب بن عبادہ ان دونوں کو آپ نے کہ سے بات کرنے کے لیے بھیجا کہ پہلے بات چیت ہو جائے بات فائنل ہو جائے یہ دونوں حضرات جو مسلمان سردار قبیلوں کے سردار ہیں اور خزرت دونوں انصاریوں کے دو قبیلے ہیں ایک کے ہیں بن نماز ایک کے ہیں صادم عبادہ رئیس سردار یہ دونوں گئے اور جا کر کے کاپ سے جو بنو قرضہ کا سردار تھا اس سے ملاقات کی اور کہا کہ جس طرح کی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ تم نے اقتب نے تمہیں بہت غلا دیا ہے اور تم مکے والوں کا ساتھ اور غطفان والوں کا ساتھ دینے کو تیار ہو گئے ہو کیا یہ تمہاری غلطی نہیں ہے تمہیں ایک معاہدہ کیا ہے الفاظ کا پاس ہونا چاہیے اور پھر یہ کہ مسلمان ان کے ساتھ تم کو رہنا ہے وہ لوگ تو چلے جائیں گے میلوں سینکڑوں میل سے آئے ہیں واپس ہو جائیں گے تم یہاں اکیلے رہو گے تمہیں نبھاؤ کرنا بہرحال جی نہ مرنا ان کے ساتھ ہے تم اپنے معاہدوں اور قول و قرار کا پاس کرو کابی کے دماغ میں تو یہ گھس گئی تھی نا کہ اب تو بس مدینے پہ ہمارا کنٹرول ہوگا ہمارا راج ہوگا انہوں نے کہا کہ نہیں کیسا معاہدہ کون سا رسول ہمیں کچھ پتہ ہم نے تو فیصلہ کر لیا ہے اب اس بہت پریشان ہے کئی سال سے. اور اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ ہماری سیادت اور ہماری سرزمین ہم سے چھن رہی ہے اور ہماری قوم کو دربدر بدر خان میں برباد کیا جا رہا ہے ہم جو ہے اس موقع کو جاننے نہیں دیں گے یہود کی فطرت میں ہمیشہ ذغبداری رہی ہے حضور جو ایکشن لیا اس کے بعد بنو قرضہ کے خلاف اس کا زخم آج تک یہود کے دل سے گیا نہیں یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں یہ دشمنی ہے اصل میں اس کی اصل بنیاد یہی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی تفصیل سے میں بتاؤں گا وہاں سے حضور نے فرما دیا تھا کہ جب لوٹ کے آؤ اور کی گفتگو کے نتائج مسلمانوں کے سامنے بیان مت کرنا یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہیں حدود نے فرما دیا تھا کہ تم آؤ تو میرے سامنے کہہ مت دینا کہ منوق نے غداری کی بلکہ صرف اشارہ دینا کوئی کوڈ ورڈ چاہ جی جو صادق نے وبادا اور سادر نماز لوٹ کر آئے مسلمانوں کے مجمع میں تو انہوں نے کہا از القارا بس اتنے کہا یہ کوڈ ورڈس تھے قبائل از القار نے حضور کے ساتھ غداری کی تھے. کچھ معلمین بلائے تھے پھر ان کو شہید کر دیا تھا یہ لفظ اس بات کا اشارہ تھا کہ بنو قرضہ بھی اسی راہ پہ جا رہے ہیں جس راہ پہ گئے تھے یعنی غداری پہ آمادہ ہے تو حضور بالکل پریشان نہیں ہوئے اس بات کے اوپر بالکل بھی پریشان نہیں ہوئے نہ صحابہ کرام کو کوئی ایسی اطلاع دی جس سے ان کے درمیان میں انتشار پھیلے خاموش رہے آپ نوعیب نے مسعود کو آپ نے بلائے نوعیب ایک مسلمان قبیلِ غطفان کے مسلمان قبیل غطفان بھی قبیلہ قبیل آیا تھا قریش کے ساتھ مسلمان تھے حضور جانتے تھے لیکن مسلمان نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان کوئی کوئی جانتا بھی نہیں تھا چھپے ہوئے مسلمان تھے. ان کے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا گیا کہ وہ مسلمان ہے اس طرح کے مواقع کے لیے ایسے اشخاص ضروری ہوتے نوائم کو آپ نے بلایا اور نعیم کو بتایا کہ صورتحال یہ ہے اگر ادھر سے بنو قریضہ آمادہ بغاوت ہو جاتے ہیں یہود کے یہ قبائل اور ادھر سے قریش کا یہ لشکر تو مسلمان اس دو طرفہ مار کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس صورتحال کو کنٹرول کرو اور جو تمہاری یہ شناخت ہے کہ تمہیں لوگ جانتے نہیں ہیں کہ تم ہمارے آدمی ہو یہ چھپنی چھپی رہے تو اس سے بہت کام لیا جا سکتا ہے نعیم گئے بنو قریضہ کے پاس بہت اور بہت بھگت تھی ان کی بنوکوزہ میں بہت آو بھگت سے لیا کاپ نے ان کو آو ان کی دروازے کھل لیے گئے ان کے لیے بہت ہی عزت کے ان کو لیا گیا نویم نے کہا کہ کوئی جانتا نہیں کہ یہ مسلمان ہے ظاہر بات ہے کہ جب جانتا نہیں ہے تو یہ نماز اور وغیرہ بھی کھل کے نہیں پڑتے ہوں گے ورنہ وہ چیز تو اشتہار میں آ جائے انہوں نے کہا کاپ کہ سے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے قریش کے ساتھ معادہ کر لیا ہے اور تم محمد کے ساتھ غداری پر آمادہ ہو گئے ہو تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یہ طے کیا ہے اسی میں ہم نے مسئلے سمجھیے نہ ہم نے کہا میرے خاصے ٹھیک نہیں کیا تم نے قریش و کو جانتے ہو اچھی طرح سے اگر گھر میں چھوڑ کے چلے جائیں گے تم کو یہ اور اس کے بعد خدا نخواست یہ بات اگر مکمل نہیں ہوئی اور اسلام کا مسلمانوں کو خاتمہ نہیں ہوا تو تمہارے لیے بڑے پریشانیاں پیش آئیں گی یہاں مدینے میں اس لیے پہلے میں نہیں کہتا مادہ ٹھیک ہے اور یہ معاہدہ توڑ دینا چاہیے محمد سے بالکل لیکن کوئی ایسا بندوبست کر لینا چاہیے کہ تمہارے ساتھ غداری نہ ہو سکے اگر کیا یہ ہے تم نے ایسا کہا کہ ایسا کیا بندوبست ہو سکتا ہے نعیم نے کہا یہ بندوبست یہ ہو سکتا ہے کہ تم غسفانی اور قریش کے کچھ آدمیوں کو اپنے یہاں بلاؤ محزد لوگوں کو یہاں رکھو انہیں اور ان سے صاف صاف کہہ دو یہ کہ لڑائی جب تک کسی کمپلیٹ انجام کو نہیں پہنچ جاتی اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ جنگ چلتی رہے گی اور یہ معدہ ہمارا اور تمہارا ختم نہیں ہوگا تب تک یہ لوگ واپس بھی نہیں ہوں گے پاس رہیں گے مہمان تاکہ ہمیں یقین رہے کہ تم لوگ ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے اور یہ چیز مکمل ہوگی آخر تک انجام تک پہنچے گی کیونکہ ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ بعد میں اس کے بعد ہمارا کیا ہونا ہے یہاں مدینے میں یہ بات تمہیں کرنا ہوگی ورنہ تو اگر تم نے ایسی ادھوری بات کی تو سگڑوں مل سے آئے وہ لوگ وہیں سے بھی واپس ہو جائیں گے خندق کو اس پار اور بعد میں تم کیا کرو گے اگر کسی وقت بھی انہوں نے سوچا پیر ان کے اکھڑے تو تم کیسے سنبھالو گے اکیلے اس جھونک کو کہپ نے کہا کہ مشورہ یہ معقول ہے تمہارا اور یہ پوائنٹ تم نے سجایا اچھا ہے اس کے بعد نوئم گئے ایک مطلب ایک شبہ تو ڈال گئے دل میں کعب کے اس کے بعد نوئم گئے قبائل قریش کے بعد اور کہا سنا تمہارا معاہدہ ہو گیا بنو قریضہ کے ساتھ اور مسلمان اور منو قریضہ اور قریش مل کر کے دعویٰ بولنے والے ہیں بھوسفیان نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے بہت اچھا اس نے کیا ہے معاہدہ تم نے بہت عمدہ کیا ہے لیکن کوئی ایسی چال نہیں ہونی چاہیے جس میں تمہیں دھوکا ہو اس کو تم سوچو اچھی طرح سے بیچ میں اگر تمہیں دھوکا دے دیا ان لوگوں نے تو کیا کرو گے مان لو تمہارے کچھ لوگ ہیں ان کے ہاں گئے ہوئے اور انہوں نے بعد میں تم چھوڑ کے چلے گئے جنگ بیچ میں یا انہوں نے لڑائی ختم نہیں ہوئی کسی انجام تک نہیں پہنچی اور انہوں نے محمد سے اپنا پھر معاملہ دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہا اور دوبارہ رینیو کرنا چاہا تو وہ یہی کریں گے کہ تمہارے آدمی کو محمد کے حوالے کر کے اور کہہ دیں گے کہ لو یہ ہم نے حوالے کر دیے ہماری سچائی کا ثبوتی ہے تو اپنا کوئی آدمی آدمی فسامت دینا وہاں پر اس طرح سے اور ورنہ تو اس میں صورت حال بگڑ جائے گی وہ اسے اپنا معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے اپنی نیت کا خلوص دکھانے کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ تمہارے آدمی کو ان کے حوالے کر دیں تو کوئی رسک نہیں لینا ہے اور اسے انہوں نے کہا ہاں یہ بات نا کو لے کوئی ہمیں لینا ہے اور نے کہا کہ بات یہ کہ تمہیں فوراً سے کہ پھر, کو پھر لگتا ہے ابھی فوراً شروع کرو ادھر سے بھی, بھی کس بات کی ہے سردی ہے تیس ہزار لشکر کو کھلانا پلانا روز کا خرچہ سوچو کتنا ہے اونٹوں کو کھلانا جانوروں کا گھوڑوں کا کھلانا پلانا روز کا راشن کہاں سے آئے گا اس جنگل میں لڑائی کتنے چلے گی ایک مہینہ تو ہو گیا یہاں پڑے پڑے سارا راشن ختم ہوئے کتنے گھوڑے ہیں عورتیں ہیں کنیزے ہیں یہ ہے وہ ہے لشکر ہے شرابوں کا خرچہ گوشت کا خرچہ کھانے پینے کا خرچہ اس جنگل میں کہاں سے رسنے جا رہی ہے جلدی ختم کرو اس کو جن سے کہو آج ہی کلی یہ لڑائی طے ہوگی اور کلی شروع ہوگی اور یہ مسئلہ جلدی ختم ہو وسفان نے کہا یہ بات معقول ہے ہاں بہت لمبا کھچ رہا ہے اگر ایسا کوئی ماردہ ہے تو اس کی فوراً سچائی کی شناخت ہو جانی چاہیے ابھی شروع ہونی چاہیے بنو قرضہ کے پاس فوراً پیغام بھیجو چل بنو قرضہ کے پاس فوراً پیغام بھیج دیا گیا کہ کل لڑائی شروع ہونا ہے ختم ہونا ہے اس بات کو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس راشن بھی ختم ہو گیا ہے سارا اور شروع ہونا ہے کہ دن تھا یہ سبت یعنی سنیچر کے دن یہودی کوئی بھی لڑائی چھگڑے کام نہیں کرتے یہ عبادت کا دن جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہوتا ہے ان کا عبادت کا دن ہوتا ہے اب یہ سارے پوائنٹ نوئم کے نظر میں تھے گئے تو اس نے کہا کہ سب کے دن تو ہم کوئی لڑائی لڑتے نہیں ہیں کل تو سبت ہے سینچر کا دن ہے ہماری عبادت کا دن ہے کل تو کوئی لڑائی نہیں ہو سکتی بعد میں دیکھیں گے مگر کچھ ہمیں بھی تو گارنٹی ملنی چاہیے کہ ہمیں آپ بیچ میں چھوڑ کے تم چلے گئے تو ہم اکیلے بکتے گے کیا مسلمانوں سے ہمیں کوئی شیورٹی دو کوئی گارنٹی ہمیں بھی تو دو کہ اکیلے چھوڑ کے چلے گئے خالی کاغذ کے پڑھنے کے اوپر مانتا دستخط کر کے ایسے کچھ نہیں کوئی ہمیں شیورٹی ملنی چاہیے جا کر کہہ دیا ابو سفیان سے کہ وہ تو کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں ٹیریٹیڈ کیونکہ گارنٹی ملنی چاہیے ایسے جب کو ہم نہیں لڑتے ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں تو کچھ ہیر پھیر لگ رہا ہے مجھے تو ابو سفیان نے کہا کہ اس میں کچھ ہیر پھیر لگ رہا ہے اگر بیچ میں کہیں کہیں دھوکہ دے دیا تو لڑائی کا پانچا پلٹ بھی سکتا ہے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ بات شورٹی پکی ہونی چاہیے اس میں پکی ہونی چاہیے دیکھو کوئی جاسوس تو نہیں ہے ہمارے درمیان میں جو ہماری باتیں پہنچا رہا ہو ابو سفیان نے کہا ادھر کی ادھر لگا رہا ہو کوئی جاسوس تو نہیں ہے دیکھو ہر آدمی اپنے برابر والے کو دیکھے کون ہے جاسو حضور ابس کے جاسو جناب حضیف ابن یمان موجود تھے اس محفل میں انہوں نے برابر والے کا ہاتھ پکڑ لیا کہ کون کون نے بتا تو کون نے فرم بتا اس کا ہاتھ پکڑ لیا ان کا با... ان کے بارے میں پوچھنے کا سوال ہی نہیں تھا اب یہ حضور ابود کی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ فوری طور سے جو ہے یہ ساری اسٹریٹجی ہاں اگر آپ ان ساری باتوں کو یوں کہہ کے گزر جائیں یہ سارے فرشتے کر رہے ہیں تو پھر اس میں سیرت والی کوئی بات نہیں رہ جاتی والی کوئی بات نہیں رہ جاتی اس کے بعد جناب اس کے بعد نے کہا کہ اگر بنو قرض ہمارے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں ٹائم کھینچ رہے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس تیس ہزار کے لشکر کو راشن مکمل غطفان والوں کو کہاں سے آئے ایک مہینے سے ہو گئے ہمیں کھاتے ہوئے جتنے اونٹ وٹ لائے تھے سب کاٹ کے کھا گئے ہم لمبی کھچ گئی تو ہمارے پاس واپسی کا بھی نہیں رہے گا راشن مکے تک لوٹنے کے لیے ہمیں کتنا راشن چاہیے خام بین چاہیے کتنی شرابیں چاہیے سب یہاں واپس رہے گا نہیں ادھر سے رسک تو شاید راستے بند ہیں خندق دی گئی ہے مدینے سے پہنچا نہیں سکتا اور جنگل میں کہیں تو جا نہیں سکتا ہمارا جمع چتا سب خرچ ہو چکا ہے اگر لڑائی لمبی کھچتی ہے تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم نے اس کو جاری رکھ سکتے لیایا تو ہے ہم نے ایک اکٹھا کر کے اور یہ کہا تھا کہ بس جائیں گے چند دن کی بات ہے لیکن یہاں ایک مہینہ ہو گیا خندق منہ تک کے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہم اور بھنو قرآن بھی تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں بیچ میں ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کوئی بھروسہ ان کو ہم پہ نہیں ہے ہم کو ان پہ بھروسہ نہیں ہے ایسے مراحل میں کیا کیا, کیا میں سمجھ میں نہیں آتا اب یہاں پر اللہ تعالی کی مدد آتی ہے اور یہ دیکھیں کہ اللہ کی مدد کب آیا کرتی ہے یہ سب چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں عملی اس کے بعد اللہ نے اپنی مدد کا فرم تذکرہ فرمایا پرانی کریم میں کہ اللہ تعالی نے جتنے کھانے وانے پک رہے تھے سب الٹ گئیں چولہوں کے اوپر اور اونٹ جو تھے ان کی آنکھوں میں ریت بھر گئی بل بل آنے لگے سارے لشکر خیمے اکھڑ گئے اڑ گئے خیمے جو تھے تنابے اکھڑ گئے ابو سفیان نے کہا کہ یہاں کھلے میدان میں آندھیوں میں کھانے کے لیے لشکر کے لیے راشن نہیں ہے یہاں پہ آندھیوں کے تھبیڑ برداشت کرنے کے لیے چل کے آئے کہ آئیں سے ہم یہ, ہم یہ ہمیں صرف ایک لفظوں کے جال میں پھسایا ہوئے ابن اقتب نے ہمیں سبز باغ دکھائے یہاں کچھ ملنے جلنے والا نہیں ہے اور یہ صرف بنو قرضہ اور یہودیوں کی سازش ہے یہ اپنا خود کنٹرول کرنا چاہتے ہیں مدینے کو پر ہم کو بےقوب بنا کے لائیں میں تو جا رہا ہوں آپ لوگ اپنا فیصلہ خود کریں ابو سفیان نے کہا اپنا فیصلہ خود کریں غصفان کیا فیصلہ کرتے ہیں بنو قرضہ کیا فیصلہ کرتے ہیں ہمیں مجھے پتہ نہیں میں وڈرا کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں یہ کہہ ابو سفیان نے اپنے گھوڑے پہ اونٹ پہ بیٹھا اور واپس جان اپنے جانے لگا سردار تھا قریش کا اس کے ساتھ پورے قریش گویا کہ جانے لگے اب ابغفان کے قبائل لگے بنو قرضہ کے قبائل لگے غفان نے کہا جب قریش جا رہے ہیں تو ہم اکیلے لڑکے کیا کریں گے ہم بھی جا رہے ہیں اس طرح سے جو ہے یہ تھی قرآن کریم میں جو وہی نازل ہوئی ان کے آن ہی ایسے لشکر بھیجے جو تم کو دکھائی نہیں دیتے اور اللہ خود ہی کافی ہو گیا مسلمانوں کی طرف سے کیونکہ وہ طاقتور ہے اور وہ حالات کو پلٹنے کی صلاحیت رکھتا دانلو قوینا عزیزہ کو دیکھا تو میدان انصاف ہے خندق کی طرح نہیں وہ سبھا کے جا رہے ہیں واپس ورد اللہ الذين كفروا بالرئذيم لم ينالوا خيرا اللہ نے کفار کو اس طرح سے لوٹا دیا کہ وہ غصے میں دانت پیستے ہی چلے گئے کچھ نہ بگاڑ سکیں مسلمانوں پورا میدان صاف تھا ایک نفسیاتی اثر زبردست بڑا منافقین کے اوپر حضور نے فرمایا اس کے بعد ہم کریں گے حملہ ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا آپ نے اب ہم حملہ کریں گے ان لوگوں پر یہ ہم پہ حملہ نہ کر پائیں یہ کوئی پیشگوئی نہیں تھی کہ فورکاسٹ آپ کہہ دیں کہ حضور نے جو ہے کوئی پیشگوئی کر دی یہ بھی آپ کو ایک مجزا بتا دیں آپ بلکہ آپ نے حالات کا صحیح تجزیہ کیا کہ جس طرح سے قریش کے سارے قبائل اکٹھا ہو گئے بنو اسد کے غطفان کے بنو الحیان کے اور یہ قریش کے آئے ہیں اور جس طرح یہودیوں کا اتحاد بہ نظیر بنوینقا بنو, بنو قریشہ کا ہوا ہے کتنی مشکلوں کے ایک سال کی کوشش کے بعد اور اس کے بعد یہ منہ کی کھا کے گئے ہیں تو اب دوبارہ ایسی ہمت نہ کریں گے بہت مشکل سے یہ تن کا دن کا جوڑ کے آشیانہ بنایا تھا اب انہیں ہمت نہیں ہوگی اس لیے اب نہیں آئیں گے کبھی یہ آپ نے ایک تجزیہ صحیح تجزیہ کیا تو صحیح ثابت ہوا بعد کہ آج کے بعد اب ان کی ہمت نہیں ہوگی آنے کی ہم جائیں گے اب نخزوم و اب ہم جائیں گے یہ نہیں آئیں گے اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ فوراً سارے مسلمان ابھی اثر کی نماز نہ پڑھیں سب بنو قریضہ کی طرف جائیں فوراً غداروں کی طرف بنو قریضہ غداری پہ آماز آتے ہیں اس دوران کچھ واقعات بھی پیش آئے حضور اخلاص نے ساری عورتوں کو بنو قریضہ قریب قلعہ تھا اس میں بند کر دیا تھا وہاں پر جناب حسارم نے ثابت جو شاعر تھے شاعر رسول ان کو وہاں بٹھا دیا تھا عورتوں کی نگہداشت کے اوپر یہودی اس قلعے پر حملہ کرنے کی فکر میں تھے مسلمان کی توجہ بانٹنے کے لیے چاہتے یہودی راستے کی تلاش میں آیا جناب صفیہ ابن م... ابن عبد م... المطلیم نے دیکھا کہ یہودی جو ہے راستے کی تلاش میں حملہ کرنے کی جناب حسان سے کہا کہ جائیے اس کو اس کو مار دیجئے اس کو بھگا دیجئے شاعر آدمی تھے انہوں تو. کہہ دیا کہ بھائی عبد المطلف کی بیٹی تم جانتی ہو یہ کام میرے بس کا نہیں ہے تو سفیہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں یہ کہہ کے انہوں نے خیمے کی تناب اکھاڑی اس کے سر کے اوپر جا کے ماری مر گیا وہ پھر کہا کے جائیے اس کے کپڑے تو ڈال لائیے کم سے کم میں تو اور زیادہ ہوں مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی کہنے لگے نہ بھائی میرے میرے بس کی بات نہیں ہے یہ یہ کام بھی وہ کام بھی پھر اس کی لاش اٹھا کے پھینک دی یہودیوں پہ یورو ہوا کہ بھائی یہاں کوئی لشکر وشکر لگتا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان عورتیں جو ہیں یعنی آج کل کی جو عورتیں ہیں گرین عورتوں سے جو اسلام کی عورتیں تھیں جناب معاذ جا رہے تھے حضرت عائشہ اللہ موجود تھیں قلعے میں اس قلعے میں اور جناب صادب ابن معاذ کی والد میں ساتھ بھی موجود تھیں معاذ نے گاتے ہوئے جا رہے تھے یہودیوں کے خلاف کہ آج ایک اور جوان کو شامل ہونے دو آج ایک اور جوان کو شامل ہونے دو اس جنگ میں یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کی اتنی چھوٹی تھی کے باہیں ان کی کھلی ہوئی تھی جناب عاشد صدیقہ اس وقت پردہ نہیں کرتی تھی مسلم عورتیں جناب عاشد صدیقہ نے کہا کہ میری تمنا ہے کہ کاش سعد آج زیادہ بڑی زیرہ پہنے ہوتے اور ان کی ماں سے کہا ان حالات میں کہ کہیں کو نقصان نہ پہنچ جائے چنانچہ ہوا کہ ایک شخص نے ایک تیر پھینک کے مارا ان کے اور ان کے یہاں رگ پہ لگے کوہنی کی لگے کھل کہتے ہیں اس کو اور اس میں وہ زخمی ہو گئے جناب رفیدہ ایک صحابیہ تھی جن کا ایک میڈیکل کیمپ لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبوی کے سامنے کا جو اور دوسری خاتون جناب رفیدہ دیکھیے حضور کی مسجد کے آگے ہی ان کا میڈیکل کیمپ بالکل سامنے دروازے پہ خیم رفیدہ اسلم کا اور زخمیوں کی مرم اور سارا علاج مدینہ کا دور رات کو جو ان کی ہے بہرحالی تو کبھی دوسرا موضوع ہے پھر کبھی آئے گا اس کے بعد حضور بنو قریضہ آپ نے گھیر لیا ان کے لوگ گھرنے کے بعد نے عصر کی نماز سے وہیں جا کے پڑھیں گے فورن یہاں سے ایک دم غداری کی سزا معاہدہ توڑا انہوں نے این نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جب مسلمان موت زید کے کشپکش میں تھے بغل میں چھڑا گھوپنے کی کوشش کی اس کی پینالٹی تو ملنی چاہیے تھی آج جتنے بھی یہود مورخین ہیں یا مفکرین ہیں جدید دور کے وہ حضور پر سب سے بڑا الزام یہی بتاتے ہیں کہ حضور نے بنو قریضہ کے ساتھ زیادتی کی سب سے بڑا جو حضور پہ الزام ہے آج مستشقین کا وہ یہی ہے حضور کے جو خونخار بنا کے پیش کرتے ہیں نظور مزالک وہ اسی اسی مثال کو پیش کرتے ہیں بنو قریضہ کے ساتھ جو حضور نے کیا وہ جو ہے خونخاری ہے وہ خونریزی ہے یہ الزام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لیکن جو حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں حضور نے گھیر لیا ان قلعوں کو جا کر دو چار دن تو اینٹھے اینٹھے رہے وہ لوگ بنو قرضہ لیکن جب دو چار دن تک قلعے میں بند بند باہر سے سبزی نہیں آ رہی دودھ نہیں آ رہا کوئی نہیں آ رہی تمام ضروریات کی چیزیں نہیں آ رہی جب رسد کٹ جاتی ہے سپلائی لائن کٹ جاتی ہے تو زیادہ دن نہیں چلتی بات چار پانچ دن میں ڈھیلے ہو گئے اور حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ ابو لوبابا صابی رسول جو ابو لوبابا ہے ان کو بھیج دیں ہمارے پاس ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بارے میں حضور نے بھیج دیا ابو لوبابا وہاں جا کر ابوالوابا شدت جذبات میں ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہاں جا گئے رونے لگے سارے یہودیوں سے ان کے اچھے تعلقات تھے بچے بچے لپٹ گئے انہیں آ کر عورتیں رونے لگی ان کے آگے ابوالباب شبا کے آگے کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلوائیے تو انہوں نے ایک اشارہ یوں کر گر کے گردن کی طرف کر دیا یعنی یہ کہ اب تو بس خیر نہیں ہے تمہاری ٹھیک ہے بعد میں انہیں اس قدر صدمہ ہوا کہ میں نے حضور کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات یا کوئی بھی انڈیکیشن کیوں دیا اس کا صدمہ ہوا کہ فوراً واپس تشریف لائی یہ قسم کھائی کہ اب میں کبھی یہود سے نہ ملوں گا اور نہ کبھی اس مقام پہ جاؤں گا جہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا کہ میں اب اپنے ہاتھ سے نہیں کھولوں گا حضور چاہیں گے تو کھولیں گے نہیں تو یہیں مر جاؤں گا مجھ سے غلطی ہوئی ہے حضور نے ایک مشن پر بھیجا تھا میں نے اپنی حضور سے تجاوز کیا ہے اپنے آپ کو باندھے رہے ان کی بیوی بی آتی تھی انہیں کھانا دیتی تھی اور اسی وجہ سے ان کی سماعت پر اثر پڑا زندگی بھر سننے کے قابل بھی نہیں رہے تو حضور اقبص نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھولا کئی دن کے بعد سات چھ سات دن کے بعد اور ان کی خدا معاف فرمائی بہرحال یہ ہوا کہ وہ ابو لبابہ کے ذریعے انہوں نے صادم نماز کو اپنا حکم بنایا سادم بن نماز قبیل اوس کے سردار تھے اور اوس سے بنی قریضہ کے معاہدات تھے تو انہیں امید تھی کہ بنو و کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوگا قبیل اوس والے سفارش کریں گے اور سادم نماز چونکہ سردار ہیں اس لیے ہمارے حق میں نرمی برتیں گے ہمارے حق میں صحیح فیصلہ ہوگا سخت فیصلہ نہیں ہوگا سادم نماز کے بارے میں کہلایا کہ ہمیں ان کا فیصلہ تسلیم ہے جو بھی ہمارے بارے میں یہ کریں سعد نماز تشریف لائے جو زخمی تھے ان کے یہاں پر میں نے بتا چکا ہوں کہ یہاں تیر لگ گیا تھا اسی حالت میں ہو گئے وہ اور اسی حالت میں آئے واپس رفیدہ ان کا علاج کر رہی تھی علاج میں زخم ٹھیک بھی ہو رہا تھا ان کا میں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں اس وقت تک اس زخم میں ختم نہ ہوں جب تک بنو قرضہ کی غداری کا انجام نہ دیکھ لوں جو مسلمانوں کے ساتھ کی ایک نازک وقت میں لوٹ کر کے آئے اور سب سے سب کی طرف کر کے جتنے بھی قبیل ہے والے ان سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ تسلیم ہوگا کوئی انکار تو نہیں کرے گا لوگوں نے کہا ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کریں گے پھر اس نے پھر انہوں نے مسلمانوں کی طرف سب کی طرف حضور بھی بیٹھے تھے ان کی طرف اشار کر کے کہا جو فیصلہ میں کروں گا سب تسلیم کریں گے کوئی انکار تو نہیں کرے گا حضور بھی موجود تھے حضور کی طرف تو اشارہ نہیں کیا لیکن حضور اس مج میں موجود تھے اور سب کے ساتھ حضور نے بھی کہا کہ ہاں ہم تسلیم کریں گے تمہارا فیصلہ تو انہوں نے کہا تو پھر میں توحت کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں تو کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو ان کی کتاب ہے مقدس ہے اسی کے مطابق جس میں غداری کی صدا یہ ہے کہ جتنے بھی لڑنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے جو لڑنے والے ہیں جو لڑائی میں شریک تھے اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غنیز اور باند... غلام بنا لیا جائے یہ وہ فیصلہ ہے جس پر آج تک معاف نہیں کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اور مسلمانوں کو اسلام دشمن طاقتوں نے حالانکہ یہ فیصلہ صادف نے نواز کا فیصلہ تھا اور ان کو جج بنایا تھا خود بنو کھر تصدیق بھی سب کر دی تھی اور وہ فیصلہ ان کی مذہبی کتاب کے مطابق تھا لیکن یہ ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں تو ابھی خود انہیں کا موارف ڈاکٹر عیسائی لکھتا ہے اس بات کو کہ جن حالات میں حضور افس نے یہ فیصلہ کیا ان حالات میں اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو کیا انجام ہوتا اس لکھا ہے مدینے کی آبادی پورے حجاز کی آبادی پورے حجاز کی جو رقبہ ہے وہ کہتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے رقبے کا اتہائی ہے اور اس میں اس وقت پچاس یا ساٹھ لاکھ کی آبادی تھی اور اس آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تین ہزار سے زیادہ آدمی نہیں تھے اگر اس وقت آپ کو سخت ایکشن نہیں لیتے غداروں کے خلاف تو آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ میرے اندر اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت ہے اور آپ منافقین کا جو اندر منافق تھے حضور کے بغل میں چھڑا گھوپنے والے ان کو بھی خاموش نہیں کر سکتے تھے لہٰذا اندر جو بغاوت تھی اس کو بھی سبق سکھانے کے لیے اور یہودیوں کو جو اتحاد تھا اس کو بھی سبق سکھانے کے لیے اور پچاس ساٹھ لاکھ انسانوں کی آبادی جو انیس لاکھ مربع میں پھیلی ہوئی تھی اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے کوئی سخت ایکشن لینا حضور کے لیے لازمی تھا لہذا اگر آپ نے یہ الیکشن لیا ان حالات میں جبکہ انہوں نے تو کوئی مسلمانوں کو تباہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی اور خود ان کی مذہبی کتاب کے مطابق تھا تو اس پر حضور کو ملزم نہیں کر جانا جا سکتا یہ جنگی سیٹجی کا تقاضا تھا اور وہ فیصلہ خود ان کے فیصلے کے مطابق ہوا ان کے جج کے مطابق ہوا اور صحیح ہوا اور حالات کا تقاضا بھی یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا چواچس پہ عمل کیا گیا تین سو ساڑھے تین سو کے قریب یہودی وہاں قتل کیے گئے یہ وہ چیز ہے جس کو یہودی آج تک معاف نہیں کرتے لوہے کا ایک نال بنا کے ڈال دیتے تھے گردن میں پہچان ہوتی تھی کہ یہ اونٹ جو ہے سواری کا نہیں ہے بلکہ قربانی کا ہے وہ اونٹ لے کر کے آپ چلے بکے کی طرف چودہ سو گرام کے ساتھ تلواریں تھی لیکن نیام میں تھیں صرف ایک ایک تلوار تھی کوئی اسلحہ نہیں تھا صاحب یہ بدانے کے لیے کہ ہم صرف عمرے کے لیے جا رہے ہیں ہمارا مقصد لڑائی بھیڑائی نہیں صرف خانہ کعبہ اس پر زمین کو چومنا مقصد ہے جہاں ہر آدمی کو جانے کی اجازت ہے جہاں ظالم ڈاکور فاضر فاجر جا رہے ہیں جہاں اللہ کے احکابط کو جھٹلانے والے جا رہے ہیں کیا ہم نہیں جا سکتے وہاں ارب میں آنے کی کسی کو بھی نہیں ہے وہاں پر سارے چور ڈکیت قبیلے سب جا رہے ہیں کیا مسلمانوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہاں. آپ نے جب اس فیصلے کا اعلان فرمایا تو منافقین اب کھل کے تو نہیں آ سکتے تھے اندر اندر مسلمانوں میں شوشے چھوڑنے لگے کہ وہاں جانا خواہ جو ہے آبیل مجھے خدرے کو مول لینا ہے مشکین مکہ جو ہے اپنی ذلت بھولے نہیں ہوں گے آنکھوں کو آنکھوں پہ خون ادھر آئے گا وہ جانے دیں گے کیا گھسنے دیں گے کیا یا واپس آنے دیں گے کیا وہاں سے کبھی بھی مکے والے واپس نہیں آنے دیں گے اس لیے یہ جانے کی بیوقوفی رکھی جائے لیکن مسلمان جو سادق المان تھے وہ چلے اور لینا کے بعد وہ رفتہ ایک دشوار والا راستے تھے پیدل چلتے ہوئے وہاں تک تشریف لے گئے دن رات کا سفر رہا مکے کے قریب مقام آستان میں جب آپ پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ مکے والوں نے مغال آپ کا راستہ روکنے کے لیے بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کر دیا ہے اور آپ کو کسی قیمت پر بھی مکے میں گھسنے نہیں دیا جائے یہ اختلاع ان کو پہنچ گئی تھی مکے میں کسی قیمت پر نہیں پہنچنے دیا جائے گا چاہے لاشوں کے انبار لگ جائیں مکہ مکے میں نہیں گھسنے دیں گے صاحب یعنی سب کو اجازت ہے ان کے نزدیک چوروں ڈھاکوؤں کو ذنا کو اجازت ہے لیکن ان اللہ کے نام لوگاؤں کو اجازت نہیں ہے یہ ہوتا ہے جب اختلاف کسی سے ہو جاتا ہے پھر آدمی انصاف کے سارے تقاضے بالا تاب کر دیتا حضور کا راستہ روکنے کے لیے لشکر کھڑا کر دیا راستے میں مدینے میں مکے میں گھسنے نہیں دیں گے لیکن حضور کا مقصد چونکہ لڑنا تو تھا نہیں مقامی آسمان پر آپ پہنچے اور آپ نے کہا کہ ہم راستہ بدل لیں گے ہم لڑنا نہیں تھا دوسرے راستے سے آپ جو بہت مشکل راستہ پہاڑیوں کا دشوار ادارے ایک آدمی کا چلنا بھی جہاں مشکل جس طرح کہ چھوٹی گلیاں خندہ اور گہرے گڑھے ان راستوں سے آپ جہاں باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا اس راستے سے آپ مڑ کر کے کافی لمبا موڑ کاٹ کے آپ مکہ کے لیے روانہ ہوئے تاکہ اس لشکر سے جو خالد بن ورید کا کھڑا تھا اس سے کٹ کے نکل جائے چلتے رہے چلتے رہے آپ مقام ہدے بیا آپ پہنچ گئے حدیبیہ بالکل مکے کے قریب آپ آ گئے وہاں جا کر آپ رک گئے خصبہ کی جو اوٹنی وہاں بیٹھ آپ وہاں جا کر کے گئے سارے اونٹ وغیرہ وہیں ٹھہرا لیے گئے اس کے بعد آپ نے خیر خبر لینے کے لیے بھیجا مکے والوں کے حالات تو معلوم ہوا کہ وہ تو سخت اشتعال میں ہیں خالد ولید نے اطلاع بھیج دی کہ حضور تو راستہ کاٹ کے نکل گئے ہمارے سامنے نہیں آئے دور راستے سے مکے کی طرف جا رہے ہیں روکو ان کو ادھر چنانچہ بدیل خزائی بدیل جو تھا ایک بدیل ایک آدمی مشکین کی طرف سے حضور یا کی خدمت میں آیا اپنا لے کر کے اور اس نے کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں یہاں سے ہم خون خرابہ نہیں چاہتے اگر آپ مکے میں قدم بھی رکھیں گے تو خون کے ذریعے دریا بہ جائیں گے کوئی آپ کو گھسنے نہیں دے گا اس نے فرمایا کہ میں اور میرے ساتھی صرف خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں حج کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کسی خون خرابے کے ارادے سے نہیں آئے ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہمارے پاس یہ قربانی کے اونٹ ہیں صرف ان کو قربان کر کے ہم چلے جائیں گے ہمیں کسی سے کرنا نہیں ہے بدیل چلا گیا اور بدیل نے جا کر یہ پیغام پہنچایا مکے والوں کو وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں خانہ کعبہ میں نکت دو رکت نماز پڑھیں گے قربانی کریں گے اور چلے جائیں گے ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے اپنی آنکھوں سے چومنا چاہتے ہیں اس گھر کو جس کو چھ سال سے دیکھا نہیں ہے بس اور کوئی مقصد نہیں ہے بدیل سے آپ نے بہت نرم لفظوں میں یہ بات کہہ دی لیکن وہ لوگ تیار نہیں تو آتشے انتقام میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں مانیں گے تو انہوں نے قبائل کا سردار تھا ہولیس اس کو بھیجا قبائل جو تو بڑے ڈھکیت قسم کے خونخار لوگ تھے وہ عرب کے ان کا سردار تھا ہولیس بڑا خونخار کی شکل دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے کہا کہ اس کو بھیجو کہ یہ جا کے روکے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی تو چلو بات ختم ہے مسئلہ ختم ہو جائے گا وہ لوٹ جائیں گے اور نہیں مانی تو قبائل سے ان کی لڑائی ہو جائے گی بدھ خود نمٹ لے گا قبائل ان سے ان کے سامنے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے ان قبائل کے سامنے کوئی نہیں آتا اور کسی کی ہمت نہیں تھی عرب میں کہ ان سے ان سے دشمنی مول لے لے یا ان سے لڑ لے یا ان کی بات ٹال دے تو حلیس کو طے کر کے سب سرداروں نے اس کو سمجھا بجھا کے شیشے میں اتار کے کہ تم یہ کام تم ہی کر سکتے ہو مسلمانوں کو تم ہی ڈرا سکتے ہو دھمکا سکتے ہو حضر کو تم ہی واپس کر سکتے ہو یہ کو بھیجا اپنے القامہ چنانچہ یہ آیا آپ نے کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر پورا وقت نے دیکھا حضور کرام سے فرمایا دیکھو وہ ہے یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں آپ نے فرمایا دیکھو وہ ہلے سہارا ہے اس کی قوم قربانی کی بہت شوقین کچھ بھی کرو یہ کچھ بھی کرتے ہوں کتنے بھی بد کردار ہوں شرابی جواری یا قاتل یا زیناکار لیکن قربانی کا بہت شوق ہے ان لوگوں کو انہیں قربانی بہت کرتے ہیں لہذا قربانی کے سارے اونٹ حلیس کے راستے میں ہانک دو جتنے بھی قربانی کے ہم اونٹ لائے ہیں یہ سب حلیث کے راستے میں ہانک دو یہ آپ نے فرمایا تو سابق گرام نے قربانی کے سارے اونٹ الیس کے راستے میں ہانک دیے یہ کتنے دن ہو گئے تھے پیدل چلتے ہوئے اور پھر وہ لوہے کے قلادے پڑے ہوئے تھے ان کی گردنوں کے بال بھی گھس گئے تھے اونٹوں کی حلیث نے دیکھا تو اس کی میں آنسو آ گئے. بے زبان یہ جانور اور یہ دھوپ میں یہ لیٹے ہیں یہ لوگ اور صاف ظاہر ہے کہ قربانی کرنے کے لیے آئے ہیں تو کیا ان کو حق نہیں ہے جب ہر قبائل قبیلے میں ہر چور کو ہر ڈکید کو حق ہے ان کو کیوں حق نہیں ہے یہ صرف قربانی کرنے تو آئے ہیں حضور اقدس کی خدمت میں آیا حضور نے کہا کہ دیکھو الیس یہ اونٹ ہیں ہم قربانی کرنے کے لیے آئے ہیں ہمارا اس کے سوا کوئی منشا نہیں ہے الیس لوٹ گیا وہاں سے اور اس نے کہا ابو سفیان سے جا کر کے میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا اسے قربانی کرنے کے لیے جھڑ گئے ہیں ہم اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتے, کو, کو سکتے, <می> سکتے الٹا ہو گیا وسوفیان کا اس نے کہا کہ اگر کہ اس کو مخالف بنا لیا میں نے ہولس کو تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے حلس آپ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہے اب ہم بیٹھ کر آپس میں کچھ ایسا معاملہ طے کریں گے کہ جو تمہاری مرضی کے بھی مطابق ہو اور ہماری مرضی کے بھی مطابق ہو معاملہ طے ہو جائے گا تو اس بیچ میں مت پڑنا یہ ہمارا اور محمد صدروں کا معاملہ ہے لیکن ہم تمہاری جذبات کا خیال رکھیں گے اور کوئی فیصلہ کر لیں گے ایسے کر کے سمجھا بجھا کے بلا اس کو بھیج دیا اور اندرونی خانہ اس کی منائی کے صاحبۂ گرام کے اوپر خون مانا جائے گا یعنی اکیلے میں حملہ کر کے اچانک سب کو قتل کر دیں گے چنانچہ سواروں کا ایک قافلہ رات میں اس قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا مسلمانوں کے اوپر حضرت قسم کے اوپر قادر قریب تھے بالکل مکے کے وہ لوگ آ گئے حضرت اس کو پہلے سے معلوم ہے حلث گیا ہے تو حضور کو معلوم ہے کہ کیا کریں گے مکے والے ہر بات کی آپ پریکاشن لے, لے رہے ہیں فوراً ایک دم ایکشن لے رہے ہیں یہ سب سیکھیں حضور خیال کو فوراً لے رہے ہیں الیس واپس ہوا اور آپ نے فوراً ڈسپلے کر دیا صاحب ایک کو کہ اس کے فوراً بعد وہ حملہ کریں گے ہمارے پر قریش جو ہے ان کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں رات کی تاریخ میں صاحب گرام بیٹھ گئے جب یہ قافلہ آیا تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد سب کو گرفتار کر حضور حضور کی خدمت میں لیا کسی کی خراش تک نہیں لگائی جیسا حضور کی ہدایت تھی حضور کے پاس آئے حضور فرمایا اگر میں تمہیں چاہوں تو سب کو ختم کرا سکتا ہوں لوگوں نے کہا بے شک لیکن آپ نے کہا میں تمہیں چھونگا تک نہیں تم واپس جا سکتے ہو تمہیں معافی دی جاتی یہ ایک مارل ڈفٹ ہے اخلاقی شکست جو لوگ لڑائی ہر حال میں لڑنا چاہتے ہیں اور ہر حال میں اس مسئلے کو لڑائی کا مسئلہ بنانا چاہتے ہیں حضور ٹارگیٹڈ ہیں صرف وہی بات جس کے لیے آئے ہیں آپ کوئی, خل... کوئی جھگڑا مول لینا نہیں چاہتے آپ چاہتے تو عرب کے قانون کے مطابق سب کو قتل کرایا جا سکتا کیونکہ انہوں نے دھوکے سے شکون غداری کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آپ نے کہا تمہیں چھوئے گا بھی نہیں گو نہیں تم واپس جا سکتے ایک خیر سے کا آپ نے پیغام دیا یہ لوگ چلے گئے پھر آپ نے ایک صحابی کو اپنے اونٹ کے اوپر جس کا نام تھا اے اے اے اپنے, اپنے خاص اونٹ پر بٹھا کے بھیجا مشکی نے اس اونٹ کو بھی قتل کر دیا اور ان صحابی پہ بھی حملہ کیا سالب اس اونٹ کا نام تھا پھر بھی حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا انہوں نے اشتعال کرنے کی ہر ممکن کوشش کی حضور نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے بعد آپ نے جناب عثمان عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جناب عمر سے کہا کہ تم چلے جاؤ بات کرنے کے لیے عمر فاروق سے کہا میں نہیں جاؤں گا ادور میرے قبیلے کا کوئی آدمی نہیں ہے مکے میں جو دباؤ ڈال سکے ان کے اوپر اور میں سخت گفتگو کروں گا تو حضور جناب عثمان کو بھیجا جو نرم گفتگو کرنے والے جن کا قبیلہ بنی عمیا موجود تھا بڑی زیادہ آدمی خود ابو سفیان ان کے قبیلے کا تھا عثمان امناف خان ان کو بھیجا بات کرنے کے لیے عثمان امنا فان وہاں پہنچے ابو سفیان گلے سے لگا لیا ابو سفیان نے کہا کہ تمہارا استقبال ہے دل سے استقبال ہے تم خانے کعبہ میں جاؤ عمرہ کرو جو چاہے کرو تمہیں اجازت ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں حضور کے بغیر صحابۂ کرام کے بغیر ایک قدم بھی نہیں بڑھاؤں گا میں یہاں وقت کے سفیر کے سے آیا ہوں اکیلا مجھ کو بیچ میں توڑنے کی کوشش کرنا یہ نہیں ہوگا اگر اجازت دینی ہوگی تو سب کو دینی ہوگی اب واپس کرنا ہوگا تو سب کو کرنا ہوگا تو انہوں نے روک لیا عثمان عمرفان کو وہی واپس نہیں کیا اب یہ انتہا ہو گئی تھی حضور وسلم نے جو ہے وہاں ادے میں جب اطلاع آپ کو ملی کہ عثمان کو روک لیا ہے بلکہ یہ اطلاع ہو گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے تو آپ نے ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور آپ نے کہا کون ہے جو موت کی بیت کرتا ہے میرے ہاتھ کے اوپر اب ہمیں ہماری حدیں ختم ہو گئیں صلہح کی حدیں ختم ہو گئیں دبنے کی حد ختم ہو گئی اور ان کو پیغام محبت دینے کی حد ختم ہو گئی اب یہ آمادۂ پیکار ہونا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کون موت کی میرے اوپر میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے تمام صحابہ کرام نے جوک در جوک آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے موت کی بیعت کی کہ ہم اس راہ میں مر جائیں گے لیکن اب ہم اپنا مقصد حاصل کیے بغیر واپس نہیں جائیں پھر آپ نے دوسرا ہاتھ پھیلایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے کون اس ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے صاحب کے کا عالم یہ تھا کہ ایک ایک صحابی تین تین بار بیعت کر رہا تھا حضور کے ہاتھ کے اوپر کہ حضور ایک جان کیا تین تین جانیں نثارے ہیں آپ کے اوپر اس مشن پر اس مقصد پر صلح حدیبیہ کہنے والوں کو یہ بیعت رضبان کا منظر بھی دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر حضور علیہ وسلم نے کی جب یہ بیعت کی خبر ملی بکے بک والوں کو تو ہوش اڑ گئے ابھی تک تو بہت بات چیت کی بات چل رہی تھی اب ہوش اڑ گئے سہیب نے لیجیے ہمارے درمیان اس کا بیٹا ابو جندل مسلمان ہو گیا تھا بڑا ظلم و سدم سہ رہا تھا مکے نے کفار تو سہیل آیا ازر کے پاس بھیجا اور اس سے پہلے سہیلانے کے بعد اس نے جو ہے صاحب میں کہا کہ میں آپ کے سامنے چار شرائط رکھتا ہوں ان شرائط کے برآب فیصلہ فرما لیں ان میں کسی ترمیم کا سوال نہیں ہے یہ طرفہ ہیں آپ کو تسلیم کرنا گی انہیں شرطوں پر ہو سکتا ہے پیٹ اور کوئی شرط پہ نہیں ہو سکتا شرط نمبر ایک یہ آپ اس وقت فوراً واپس ہو جائیں فوراً واپس ہو جائیں ایک آدمی بھی نہ رہے جائیں پہلی شرط دوسری شرط اگلے سال آپ آئیں بغیر ہتھیاروں سے آئیں تیسری شرط ہمارا کوئی بھی آدمی اگر آپ کے ہاں جائے تو آپ واپس کریں آپ کا کوئی بھی آدمی اگر ہمارے ہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں چوتھی شرط جو چاہے ہم سے معاہدہ کرے جو چاہے آپ سے معاہدہ کرے یہ چار شرطیں ہیں اگر آپ کو تسلیم ہے تو یہ لکھوا دیجئے معاہدہ کوئی جنگ نہیں ہوگی اور نہیں تو پھر جنگ تیار ہے خون کے دریا بہنے کو تیار ہے حضور نے ایک لمحہ سوچا اور آپ نے کہا منظور ہے چاروں شرطیں منظور ہیں عمر فاروق بےقرار ہو گئے غصے سے ابر صدیق کے پاس پہنچے کہنے لگے کیا کہ ہم کیا اسلام حق نہیں ہیں ابر صدیق نے کیا کہا کہ ہاں اسلام حق ہے اور کیا محمد خدا کے رسول نہیں ہے اسلم آپ نے فرمایا ہاں وہ خدا کے رسول ہیں بے شک وہ خدا کے رسول ہیں اگر اسلام ہے محمد خدا کے رسول نے کہا تو یہ تو ہمیں کوئی نہ ہرا سکتا تھا ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں گوارہ کی جا رہی حالانکہ حضور فاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساری زندگی نے شرمندہ رہے کہتے ہیں نہ جانے کتنی نمازیں میں نے پڑھی نہ جانے کتنے صدقے میں نے کیے نہ جانے کتنے روزے میں نے رکھے کتنے غلام میں نے آزاد کیے لیکن اس بات کی خلش میں دل سے کبھی نہیں گئی کہ میں نے حضور کے بارے میں اس طرح سے صاف صفائی سے بات کی لیکن حضور صرف مسکرائے آپ نے کوئی شکایت نہیں کی کہ عمر فاروق اس طرح کیوں کہنا ہے آپ نے فرمایا عمر میں حق ہوں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن عمر سمجھ نہیں سکے ان ساری چیزوں کو جو اس وعدے میں اللہ کے رسول نے ایک منٹ میں سمجھ لیں ایک منٹ میں چلے جائیں فوراً واپس یعنی ایک پیریڈ ملے مسلمانوں کو دس سال کا پیریڈ تھا وہ ایک پیریڈ ملے مسلمانوں کو جس میں وہ اپنی معاشی حالت بھی مضبوط کریں جس میں وہ اپنا دائرہ بھی پھیلائیں پورا جنگ کے ماحول ختم ہو جائے جس میں مسلمان دبے ہوئے ٹینشن میں رہتے تھے اور ان کو اپنی دعوت پھیلانے کا موقع نہیں ملتا تھا یہ دس سال کا پورا ایک ایگریمنٹ مل رہا تھا کہ اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا یعنی مسلمان اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے آزاد ہوں گے پہلی دفعہ دفع اس لیے مسلمانوں کے فیور میں جا رہی وہ صرف ایک دھرم سمجھ رہا تھا اسلام کو جبکہ اسلامک موومنٹ تھا اس لیے یہ خطرہ یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی اس سے دوسری شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا اور آپ کا کوئی بھی آدمی اگر مک کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے اسی کو تو سمجھ رہے تھے ہمارے فاروق کے یہ دبکے کر رہے ہیں لیکن حضور نے محسوس کر لیا تھا اور آپ نے بعد میں کہا بھی اس بات کو کہ ہمارا جو آدمی مک کے چلا گیا وہ ہمارا آدمی نہیں تھا وہ منافق تھا جو ہمیں چھوڑ کر وہاں چلا گیا اور ہمارا جو آدمی وہاں پر ہے ہم اس کو اپنے ہاں بلانا نہیں چاہتے کیونکہ وہ وہاں رہ کر اسلام کی شاد کرے جو مکے میں ہے چنانچہ ایک ایک صحابی نے خود ابو جندل کو آپ نے واپس کیا تو انہوں نے ایک سال کی مدت میں ساڑھے تین سو آدمی مسلمان کیے یعنی ہمارا جو آدمی مکے میں رہ گیا وہ ہمارا ڈائی ہے وہ اسلام کا اجالا پھیلائے گا اور ہمارا جو آدمی یہاں سے بھاگ کر مک کے جا رہا ہے وہ آدمی ہمارا نہیں وہ منافع جو ہمیں جا رہا ہے اس لیے اس آدمی کے جانے پہ ہمیں افسوس نہیں اس آدمی کو رکنے پہ ہمیں افسوس نہیں حضور کے پیش نظر یہ بات تھی اس بات کو سمجھ نہیں پایا تمہارے فاروق اس میں جو حکمت تھی جو مسئلے تھی وہ تاریخ شاہد ہے کہ اس کے بعد صرف دو سال میں مسلمانوں نے جو تعداد اپنی بڑھائی ہے اور جو معاشی طاقت دو سال تو ٹوٹ گیا بہادا چھ کے ٹوٹ گیا دو سال میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سے بڑھ کے دس ہو گئی معاہدے کے نتیجے میں اور نجانے کتنے قبائل نے مسلمانوں سے کر لیا اور پھر جو لوگ جانے میں وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ثابت ہوئے وہ لوگ بھی اور وہ چیز بھی الٹی پڑ گئی ان کے لیے مشقین کے لیے قرآن کریم نے اس معاہدے کے بعد حدود کو بشارت دی اے رسول یہ مہدہ نہیں ہے یہ ہم نے آپ کو ایک فتح عطا فرمائی ریکنائز کر لیا مشکین نے مسلمانوں کو کہ یہ ایک طاقت ہے ان سے مہدہ ہو سکتا ایک تو ریکنگنیشن دیا سے یہ ہوا اِنَّا فَتَحْنَا رَكَ فَتَحْ مُبِينَا اور مسلمانوں کو ایک وجود تسلیم کیا عرب والوں نے اس کی جو برکات آئیں سامنے اور جو نتیجے نکلے وہ انشاءاللہ علیہ وسلم اللہ محمد قلنا ربنا إسرى فخلقنا سبحان ربي